زوجین میں حسن معاشرت کا حکم میاں بیوی کی زندگی کا اصل خلاصہ اور مقصد حسن معاشرت ہی ہے جس کے نتیجے میں ہر چیز کی برکت کی امید ہے اس لیے زوجین کے اوپر حسن معاشرت واجب ہے دونوں کو چاہیے کہ ہر ایک اپنے واجبات کو عطا کرے معاشرت کہتے ہی ہیں مل جل کر زندگی بسر کرنے کو فرمان باری تعالی ہے فَإِن أن شیئا فيه خيرا كثيرا یعنی ان عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو پھر تم اگر ان کو ناپسند پسند کرو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس میں بہت کچھ خوبی اور بھلائی رکھتی ہو اس آیت میں شوہر کو اشارہ ملتا ہے اگر عورتوں کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ حرکت کا بھی سامنا ہو تو صبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کے دلوں کو ملائے رکھے جیسا کہ ابو حریرہ ردی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں وسیعت خیر لے لو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر ٹیڑی چھوڑ دو گے تو ٹیڑی ہی رہے گی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی ٹیڑی رہتے ہوئے بھی تم استفادہ کرتے رہو کیونکہ جس طرح پسلی سے بینیاز نہیں ہو سکتے اسی طرح عورت سے بھی بینیاز نہیں ہو سکتے سمورہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے اگر اسے سیدھی کرو گے تو توڑ دو گے اس کے ساتھ نرمی کر کے ہی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو فرمان بھاری تعالی ہے بمعروف او بإحسان یعنی اچھائی کے ساتھ عورتوں کو رکھو یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دو عورتوں کے لئے تعدیبی کاروائی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 تو نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابے کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بصورت نافرمانی عورت کو سمجھانے اور ان کے بستر کو چھوڑ دینے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ دونوں کا اختلاف ختم ہو کر اپنے اصلی مقصود نکاح پر آ جائیں یعنی سکون و اطمینان موت و رحمت ان میں پیدا ہو جائے آخری مرحلے میں اگر سمجھانے اور بستر الگ کرنے سے بھی عورت سیدھی راہ پر نہ آئے تو ہلکی مار مارنے کی اجازت ہے وحشیانہ اور ظالمانہ مار نہ ہو اگر وہ فرما برداری کرنے لگیں تو گزشتہ رنجش کو دل سے نکال دو بے سبب ان پر ظلم نہ کرو ان کے حقوق کو ادا کرو ورنہ اللہ بڑا قادر ہے آج تمہیں طاقت دی گئی ہے تو ظلم کر لو مگر ظلم کا بدلہ اللہ تم سے ضرور لے گا حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نالیا کبیرو اس میں ان مردوں کو دھمکی دی گئی ہے جو بلا وجہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ بلند و بالا ان کا مالک ہے جو ان پر ظلم کرے گا اس سے انتقام لے کر رہے گا اس آیت کریمہ میں اگرچہ عورتوں کو مارنے کا حکم ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہلکی مار ہو ہڈی توڑ یا اپنا اثر چھوڑنے والی مار نہ ہو عمر ابن الاحوز حجت الوداع میں آپ کے خطبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا لوگوں سن لو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ تمہارے پاس قیدی اور لونڈی کی طرح ہیں یہی کیا کم ہے ان پر کسی زور و ظلم کا تمہیں حق نہیں ہاں اگر کھلے طور پر غلط کام کریں تو تم ان کے بستر کو چھوڑ دو اور ان کو مارو لیکن سخت مار نہ ہو اگر وہ فرما برداری کرنے لگیں تو پھر ان کے ستانے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو جان لو کہ تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستر کو دوسروں سے ملوث نہ کریں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے یہ بھی جان لو کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ ان کو کھانا کپڑا اچھے انداز سے دو بیویوں کو مارنے کے مباح ہونے کی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا عبداللہ ابن ابئی زباب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو عمر رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ عورتیں بڑی ڈھٹائی کرنے لگیں تو آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے پاس بہت سی عورتوں نے شوہروں کے مارنے کی شکایت کی اس پر آپ نے فرمایا کہ بہت سی عورتوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں عورتوں کو مارنا عیب ہے عورتوں کو مارنے کی عادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں عیب بتایا ہے جس کی بنا پر اگر کوئی ولی عمر یا خود کوئی عورت کسی بھی شخص سے شادی کا مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والے پر ضروری ہے کہ اس شخص کا یہ عیب کہ وہ عورتوں کو مارتا ہے یا اور کوئی عیب ہو تو ضرور بیان کرے کیونکہ مشورہ دینے والے پر امانت واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشورہ دینے والے پر امانتاری واجب ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدت کے بعد ذکر کیا کہ معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہا نے مجھ سے شادی طلب کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہم کی لاٹھی ہر وقت ان کے کندھے پر ہوتی ہے اور معاویہ نادار و فقیر ہیں تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو کہتی ہیں پہلے تو میں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے شادی کو ناپسند کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہی سے شادی کر لی تو اللہ نے مجھے خیر سے نوازا اور بہت خوش رہی دوسری روایت میں ہے کہ ابو جہم عورتوں کو بہت مارتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ وہ عورتوں پر بڑی سختی کرتے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کے عیب کی وجہ سے ابو جہم سے شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا مرد کی قوامیت کے اسباب مرد کو اللہ نے قوام اور حاکم بنایا ہے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو اصل خلقت میں عورت پر فضیلت اور بالا تری دی ہے عام طور پر مرد کی قوت عقلی عورت سے زیادہ ہوتی ہے مرد کی قوت جسمانی عورت سے بڑھ کر ہوتی ہے مرد میں صبر اور تحمل کی طاقت عورت سے زیادہ ہوتی ہے یہاں یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے جو یہ فضیلت دی مرد کی قوت عقلی و قوت جسمانی عورت سے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے کہ عموماً جنس جنس طاقتور ہے ورنہ انفرادی طور پر ایسی بہت سی عورتیں تاریخ میں گزری ہیں اور آتی رہیں گی کہ وہ ہزاروں مردوں سے عقل مند اور جسم کی قوت میں بڑھ کر ہوتی ہیں اور ہوں گی اور اللہ کا وعدہ ہے فینا لنہ سب لنا اور إِلَّا <سَعَى> تو کتنی ایسی عورتیں ہیں جو جد جہد کر کے ان کاموں میں بھی آگے بڑھ جاتی ہیں جنہیں مردوں کے کام کہے جاتے ہیں یہاں تک کہ کھیل کود میں بھی آگے ہو جاتی ہیں اور تعلیمی میدان میں میں نے زندگی گزاری ایک یونیورسٹی کے استاد اور پروفیسر کی حیثیت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی میں کتنی ایسی لڑکیوں کو پڑھایا ہے جو بہت سے لڑکوں سے آگے ہیں ان کے علمی اور فکری بحثوں سے ان کے وفور عقل کی دلیل ملتی ہے اسی طرح جد و جہد سے بہت سے مرد عورتوں کے کاموں مثلا کھانا پکانے سلائی کڑھائی میں ہزاروں عورتوں سے بڑھ کر ماہر ہوتے ہیں مگر فرق مراتب کا انکار انسانی فطرت اور خلقت کا انکار کرنا ہے عام طور پر مردوں کے عقل کی بالا تری کا اعتراف ہمیشہ انسانیت نے کیا ہے عمران کی بیوی نے جب اپنے حمل کو لڑکا سمجھ کر اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا اور جب انہوں نے لڑکی جنی یعنی مریم علیہ السلام تولد ہوئیں تو اللہ کے سامنے رونے لگی رب انی وضعتها اعلم بما وضعت وليس اے میرے مولا میں نے تو لڑکی جنی ہے حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا جنا ہے اور اے اللہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے تو مرد بہرحال عمومی طور پر عورت سے بدن کی قوت اور عقل کی قوت اور سخت جانی میں عورت سے بڑھ کر ہے عورت کو اللہ نے نرم و نازک بنایا ہے اسلام دین عدل و انصاف ہے اسلام کو دین مساوات کہنا صحیح نہیں ہر ایک کو اس کے لائق کام اور حق دیا ہے یہی حقیقی مساوات ہے مرد و عورت کو اسلام نے ہر معاملہ میں برابر نہیں کیا ہے دنیا کا مشاہدہ اور تاریخ کا مطالعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ عام ایجادات اور مہارتیں مردوں ہی کی مرحون منت رہی ہیں عورت کے جذبات بے شک بہت ہی کمزور ہوتے ہیں معمولی امور سے متاثر ہو جاتی ہے اور ان کے آنکھوں کے آنسو بہ کر اس کی گواہی دینے لگتے ہیں اس زمانے میں جب کہ اللہ کے دین سے بیزار قوموں نے مردوں اور عورتوں کو ہر میدان میں برابری دینے کا دعویٰ کیا اور برابری وہ ہمسری دے رہے ہیں تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد ہی محنت و مشقت کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں عورتوں کی قوت عقل اور قوت بدن کا واضح طور پر مساوات وہاں بھی نہیں ہے ہزار آزادیوں اور مساوات کے باوجود عورتیں مردوں سے پیچھے ہیں اور پھر مردوں اور عورتوں کے باتھ روم الگ وہاں بھی ہم نے دیکھے کئی ایسی ہدایات وہاں بھی دیکھیں جن میں عورتوں کے ساتھ خاص مراعات کی درخواست ہوتی ہے اسلامی شریعت و احکام پر قربان جائیں کہ اس کے تمام احکام مبنی بر انصاف ہیں جنہیں دنیا کے اوکالا سراہتے ہیں اور دن بدن دن جو, جو علمی ترقی ہوتی ہے اسلام کے احکام کی حکمتیں ان کی اچھائیاں لوگوں پر ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی یہ اسلام اور نبی اکرم کا معاوضہ ہے آفاق ہم آفاق میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے نبوت اور خلافت مرد ہی کا خاصہ ہے اللہ حکیم نے عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر کیا ہے یعنی ایک مرد کی اکیلی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے میراس میں بھی مرد کو عورت کی دگنی میراستی ہے کیونکہ مرد ہی بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کا مکلف ہے شریعت میں بچوں کی نسبت باپ ہی کی طرف ہوگی فرمان باری تعالیٰ ہے لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں ہی کی طرف منسوب کر کے بلاؤ اللہ کے نزدیک یہی انصاف کا حق ہے اسی طرح دوسرے اہم مسائل بھی انہیں کے ساتھ خاص ہیں جن میں جد و جہد اور مشقت ہوتی ہے عورتوں کو اللہ نے ان کا مکلف نہیں بنایا مردوں کو قوام اور حاکم بنانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بیوی کا تمام خرچ شوہر کے ذمہ ہے مرد ہی شادی کے مقدمات خطبہ منگنی نیز مہر و مسکن اس کے علاوہ زندگی بھر کے خرچ کو برداشت کرنے کا عہد کرتا ہے اور اسی کے اوپر فرض ہے کہ خرچ کرے انہی اسباب کی بنا پر نکاح طلاق اور رجوع کا مالک بھی مرد ہے لیکن جس طرح وہ حاکم ہے اسی طرح ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت کو بیوی اور بچوں پر ظلم کے لیے استعمال نہ کرے ورنہ بڑے خطرے میں ہوگا اہل و عیال کے ساتھ رحم و کرم کا مطالبہ چاہیے کہ تعلیم ربانی کی روشنی میں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اس ذات کو بھی جو ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ فبی رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضًا قَلْبِنَا فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ معاف انهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللہ کی رحمت کے باعث اپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر اپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب اپ کے پاس سے چھٹ جاتے تو اپ ان سے در گزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے لیا کریں اس آیت کریمہ میں کسی بھی درجے کے حاکم اور متولی امر کو ہدایت ہے کہ بلا ضرورت سختی نہ کرے اور اپنے ماتحتوں کو قریب کرنے کے لیے ان سے مشورہ لیا کرے جب مشورے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا جب کہ آپ کو اللہ تعالی وہی سے نوازتا تھا تو آپ کے امتی پر یہ حکم تعقیدی ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جناحك لمن من اے نبی جو مومن آپ کی اتباع و پیروی کرتے ہیں ان کے ساتھ توازو برتے اور ان پر دست شفقت رکھیں سختی کے برعکس نرمی برتنے میں خیر ہے یعنی بےجا سختی کرنے میں شر کا پہلو ہے فرمان نبوی ہے کہ جو مہربانی کے برتاؤ سے محروم ہے وہ خیر سے محروم ہے دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی مہربان ہے مہربان کے اوپر جو مرحمت فرماتا ہے وہ شدت مزاجی پر نہیں فرماتا تیسری حدیث میں ہے کہ مہربانی کا برتاؤ ہر چیز کی رونق بڑھاتا ہے اور جہاں مہربانی نہیں وہاں عیب آ جاتا ہے اس وجہ سے اللہ سے ڈرنے والے کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے رحمت اور شفقت کا ہاتھ ان پر پھیلائے رکھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لكم القول على ما فعلوا وهم تم رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا لوگوں کو ماف کر دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا خرابی ہو ان کے لیے جو اچھی بات سن کر یاد نہیں رکھتے خرابی ہو ان کے لیے جو غلط کام پر جانتے ہوئے اصرار کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور تمہارے اچھوں میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں اس لیے جس کی نیک بیوی اس کے اچھے ہونے کی شہادت دے وہ اچھا ہوگا کیونکہ آپس کے ملنے جلنے اور ساتھ رہنے سے عام طور پر آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں اس وجہ سے اسی شخص کی گواہی اعلیٰ درجے کی گواہی ہوگی جس نے کسی کے ساتھ رہ کر کچھ وقت گزارا ہو سفر کیا ہو معاملات میں ایک دوسرے سے دو چار ہوا ہو تو شوہر اور بیوی کا جب رات دن ہی ساتھ رہنا ہوتا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اخلاقی معلومات حاصل کر لیتا ہے اور انہی میں ایک کی گواہی دوسرے کے لیے پکی اور سچی گواہی ہوگی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سے اچھا ہوں یہ بات بھی شوہر کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بیوی کو خاص شروط اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے یہ عہد و پیمان بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ عہد وعد اللہ کی امانت اور امان ہے جیسا کہ حجت الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو تم نے انہیں اللہ کی امانت سے لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اللہ کی امانت کی اہمیت کو اگر ایک مسلمان محسوس نہ کرے تو اس کے دین و ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اور اللہ کا کلمہ اس کی شریعت ہے جس میں حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے او اچھے انداز سے روک رکھو یا پھر اچھے انداز سے چھوڑ دو